سنوالوں کی خدمت میں ارشاد حسین قازمی کا سلام پہنچے سوچا تھا کہ تھوڑا سا سسپنس کریٹ کروں گا مگر سسپنس کیا ہو پرسوں سے ریڈیو یہ اعلان کر رہا ہے کہ مالک ایتران نم نور جہاں یہاں موجود ہوں گی اور وہ ہیں تو میرے خیال ہے سب سے پہلے ان کا سلام بھی آپ تک پہنچا دوں آپ ذرا ہماری سننے والوں کو گریٹ کر لیجئے سلام علیکم جی اصل میں یوں ہے جی بات آپ سے یوں شروع کرنا چاہتا تھا کہ سن بیالیس اکتالیس سے آپ کے بارے میں لوگ سبھی کچھ جانتے ہیں کچھ آپ کی ذات کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے تھے یہ کہ آپ اس وقت سرخ ساڑی پہنے ہوئے سرخ نہیں اچھے پھر آم رنگ؟ سرخ رنگ سے تو مجھے نفرت ہے. اس رنگ کو میں کچھ ہے جی میں باہر دن کی روشنی میں جاؤں گا تو میں اس کا صحیح رنگ دیکھ سکوں گا لباس میں آپ کو کون سا لباس پسند ہے سوری جی مدتوں سے ساری پہنتی ہوں ساری جی یہ شروع سے آپ لباس پسند رہا ہے نہیں جی اپنے ماں باپ کے گھر میں تو خیر پنجابی کپڑے پہنتے تھے یعنی شلوار قمیض جی کرتا جی شادی ہوئی پھر ساری پہننے لگی میں بامبے میں تب سے اب تک میں ایسی میں رہتی ہوں کبھی چوڑی دار پائجامہ ٹرائی کیا آپ نے ہاں پہنتی ہوں مجھے پسند ہے اب بھی اب بھی پسند ہے تقریبات پہ نہیں تقریبات پہ نہیں پہنتے شادی پہ کیا پہنا تھا آپ نے ساری مجھے پہنا دی گئی بس کچھ جی نہیں چاہتا تھا بس کہا گیا کہ بھائی ضرور اچھی سے کوئی پہن لو مگر مجھے تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا بڑا رو رہی تھی میں ظاہر ہے اور اس دن ظاہر ہے آپ نے کھایا کیا ہوگا ویسے کھانے کھانا تو میں کھاتی ہوں جی اب بہت سادہ مجھے چاول ابلے ہوئے دال مسور کی اور شوربہ اور مرغی کا شوربا اچھا اچھا ناشتے کے بارے میں بہت سی داستانیں مشہور ہیں کئی داستان جھوٹی مشہور ہو جاتی ہے اور سچی باتوں کا کسی کو پتا میں سوچا کہ سننے والوں کو ناشتہ میں قطع ہی نہیں کرتی مجھے پسند ہی نہیں ناشتہ چائے کی میں بہت دل ہوں چائے صبح سے پینی شروع کرتی ہوں اور پتہ نہیں دس پندرہ پیالے پی ڈالوں تو مجھے یاد ہی نہیں میں کتنی چائے پیتی ہوں اچھا ایک بات تو ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں ایک صدا بہار حسن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بالکل غلط دیکھ کے یقین کر سکتے کر رہا ہوں سب سے پہلا فلم کا گانا کون سا گایا تھا وہ میں نے گایا تھا کیلکٹا میں غالباً میرا صاحب تھے کوئی انہوں نے کہا کہ اس بچی کو کہا گیا یہ گاتی اچھا ہے بس خدا دادی تھا <coughs> پھر وہ گائی تو لوگوں نے پسند کیا پہلا گانا وہ تھا کے بیق, دور نہیں نہیں وہ بقول پنجابی منجے تے با چھوٹی جین بیٹے گاؤ ایک لائٹ ڈبا لائٹ میرے منہ پہ مار دیو گا چلا دو بھائی کیمرا ٹانگیں میری زمین سے زمین پہ لگتی نہیں تھی تو بس گا دیا اس کے بعد مجھے کجن بھائی مروما وہ, وہیں پر وہ مالکہ تھی کی انہوں نے بیٹی بنا لی اور تین سال ہم لوگ کیلکٹا ملے جی بس پھر یہاں آکے دو تین سال رہے پھر میں بامبے گئی تو وہاں شادی کر لی خاندان پکچر جی کے بعد جی اس پہلا گیر جو بھی آپ نے بتایا وہ, وہ تو بڑا یہاں کا پٹا ہوا ہے فوق دی ہاں وہ سبھی گاتے رہتے ہیں لنگاجا پتنچ نادا اچھا اپنے اب تک جو آپ نے گیت گائے تو ہمارے پاس یہاں سے ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے کون سا انتخاب کرتی ہیں بہت سارے ریکارڈ ہیں آپ کے پاس تقریباً آپ کے سبھی گائے ہوئے ریکارڈ ہیں سبھی ہیں تو چلیے سننے والوں کو مجھے یاد بھی نہیں یہ ہم اپنا رجسٹر دیکھ لیں گے اب گیت بتائیے کون سا کون سا بولو بھائی مجھے تو سبھی پسند ہیں ابھی پچھلے دنوں آپ دورے پہ گئی تھی کون کون سے مل گئی آپ دبئی ابو دھابی اور کویت اور بحرین ایلین اور آپ کا وہاں میں وہاں رہی ہوں سبا مہینی خرید سبا مہینی یہ آپ نے خود ہی ترتیب دیا تھا سارا پروگرام یہ آپ کو وہاں سے دعوت نامہ ملتا تھا نہیں یہ کچھ لوگ تھے دعوت نامے تو مجھے میرا خیال ہے چھ سات ہزار خطوط آئی لوگوں کے میں وہ دعوت نامہ نہیں سمجھتی جو کوئی رعوسہ لوگ بھیجوائیں مجھے وہ دعوت نامے بڑے عزیز ہیں جو میرے بھائی مجھے بھیجیں انہوں نے پبلک کے لوگوں نے جو مجھے دیکھنا اور جو مزدور لوگ ہیں وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں ان کی نوازش اور مہربانی وہ لوگ مجھے میں بلا مبالغہ آپ یقین کریں سات آٹھ ہزار خطوط میرے پاس گلف سے آئے جی اور آتے رہے کئی برسوں سے کہ آپ آئیں اور کیا ہمارے نصیب نہیں ہے کہ آپ کو ہم دیکھ سکیں اور آپ ان لوگوں نے خواہ جیسے بھی پریز کرتے ہیں جی کہ آپ بڑی ہستی ہیں یوں ہیں یہاں ہیں اور ہم آپ کو دیکھنے کی تمنا لے کر کیا مر جائیں گے اور مجھے اکثر میرے جی میں آتا تھا کہ میں جاؤں جی تو یہ ساری چیزیں تو خدا کی دی ہوئی ہیں میرا کیا حق ہے کہ میں ان کو دفن کر دوں اپنے ساتھ جی اور مجھے چاہیے کہ کہ اللہ پاک کی جو کرم نوازیاں ہیں مجھ پر جس لائق بھی میں نہیں تھی میں گاؤں لوگوں کو سناؤں میرا فرض ہے تو یہ, یہ جذبہ تھا دراصل جو مجھے وہاں لے گیا اور وہ لوگ بڑے اچھی طرح ملے اور بڑے پیار سے ملے ماں سوا ان لوگوں کے جو کہنا چاہیے کہ پھولوں کے ساتھ خار بھی ہوتے ہیں جی جی، وہ تو ہر جگہ ہوتے ہے تو ہیں وہ جہاں چھپتا ہے کانٹا وہاں خون نکال لیتا ہے وہی وہ ہوا میرے ساتھ بھی اسی طرح جو اچھے لوگوں میں برے بھی ہیں وہ اپنی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اسی طرح نہیں نہیں ہے نا جی کہ پاکستانی تو ظاہر ہے آپ کی آواز سے محبت کرتے ہیں نہیں جی مجھ سے تو سارے ہی محبت کر رہے ہیں اظہار وہ لوگ انعام کی شکل میں کرتے اب ہمارے ملک میں اگر کوئی ہمیں سو روپیہ پکڑائے ہے تو ہم سمجھتے ہیں لوگ یہ تو بڑی بری بات ہے بلکہ اس کو بچارے دوسرے لوگ پیٹ پیٹ کے نکال دیں گے پر جو ایک مزدور اٹھ جی پانچ ریال دیتا ہے جی تو میں تو وہاں اپنی زبان سے کہتی تھی کہ یہ میرے لیے پانچ لاکھ ہے جی اور اسی طرح مزدور طبقہ جو بے چارے پانچ ریال جس کی دہاڑی پوری جی مزدور کی اسی لیے میں نے آخر کے دنوں میں انہیں کا بھی ٹکٹ ادا کر دو کیونکہ مجھے رپورٹ ملی کہ یہاں مزدور لوگ ہیں جی قطر میں اور وہ طبقہ دس ریال یا پانچ ریال روز کماتا ہے جی تو آپ یہاں پندرہ ریال یا بیس ریال ٹکٹ ہے کم از جی کم جو نیچے کیے جی تو میں نے کہہ دیا تھا کر دو کیونکہ میں چاہتی ہوں مجھے سب سنیں جی تو وہ بہت خوش تھے وہ لوگ اور میرے لیے پانچ لاکھ ہے مجھے اتنا نہیں بہت میں گاتے ہوئے دیکھتی نہیں کسی کو آپ حیران ہوں میری آنکھیں کھلی ہوں مگر میں کسی کو نہیں دیکھتی اچھا یہ بہت دلچسپ بات ہے وہ مسلم کیا کس تصور کے تحت میرے سننے والے یہ جاننا پسند کریں گے کہ اگر آپ سامنے اپنی ایک دیوار کھڑی کر لیتی ہیں بلینکنیس کی نہیں نہیں وہ تو بڑی وسیع دنیا ہے ہاں تو اس کے پار ہی تو نہیں ہوتی اس دیوار کی پار کیا دیتی صرف گانے کے وقت ہی تو میرا مجھے جس یہ سب دیا ہے وہ سامنے ہوتا ہے دینا خدا کو دیکھا تو میں کو میرے سامنے ہوتا ہے جس نے مجھے آواز دی جس نے مجھے سمجھ دی گانے کی اور جس نے مجھ میں اتنی کہنا چاہیے سوج بوجھ دی کہ میں گا سکوں گانا بڑی مشکل چیز ہے اس کی نوازش ہے وہ مجھے اتنی سمجھ دے کہ میں گا سکوں ابھی تک میں اپنے کام سے خود مطمئن نہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ گاتی ہیں تو ایک ابدھ کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے بیچ میں سب کچھ نکل جاتا ہے یہاں نہیں ہوتی تو اب بات جب آپ کی آواز پہ آئی ہے تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس آواز کی تربیت آپ نے کیسے کیسے کی بس جی ریاض کرتے ہیں ابھی تک کرتے ہیں کسی استاد کے سامنے زانوے ہاں صلی جی اللہ مستحقیت تھا ہاں جی جنہوں نے مجھے سکھایا جی اللہ ان کی زندگی کرے اولا محمد صاحب ان کا نام ہے جی اور چھ برس کی عمر سے مجھے انہوں نے گھنڈا باندھا جی وہ بھی کہنے پر لوگوں کے کہ یہ گاتی ہے گاتی ہے بھائی اس لڑکی کو سکھلواؤ تو پہلے تو ہم ریکارڈوں سے ہی سن سن کے اختری بائی تھی جی اور بی بی مختار ہیں اللہ انہیں زندگی دے جی وہ بہت میں انہیں بہت مانتی ہوں جی بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ وہ ہمارے ذہن میں تھیں جی تو میں نے بس یہ سوچتی تھی میں اللہ میں بڑی ہو کر گاؤں گی تو ان لوگوں کو میں سنتی تھی ریکارڈوں میں اس کے بعد پھر اللہ کی مہربانی سے اچھا گا لیتی تھی کچھ پتہ نہیں لوگ کہتے سبھوں نے کابی سے گانا سکھلوائی ہے کلاسیکل جی تو چھ برس کی عمر سے سیکھنا شروع کیا اور پابندی کے ساتھ جتنا کہ ایک بچہ چھوٹی عمر میں گا سکتا ہے پھر جو بڑے بڑھتی گئی آٹھ نو سال کی میں ہوئی تو بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کلاسیکل کی تعلیم ریاض کروایا جاتا تھا بس یہی تمنا تھی پھر میری بھی کہ گاؤں عشق ہو گیا گانے کے ساتھ اور میرے پھر والدین بھی چاہتے تھے کہ اب یہ گائے تو بہت اچھا گائے ورنہ خامخار کی بدنامی والی بات ہے دو جی گانا بھی شروع کیا اور کچھ نہیں گاتی بس پھر اللہ پاک نے مدد کی اور ٹھیک ہو گئے اچھا ایک بات پوچھنا جاتا ہوں حتملی اب نے اتنی خوبصورت اپنا تربیت کا سارا انداز بتایا ہے یہ لگن 12 بارہ چودہ چودہ گھنٹے کریاز کے اب ختم کی ہو گئی کب ختم یہ لگن اب نظر نہیں آتی اگر آتی تو آپ کے بعد کوئی اور نور جہاں نہیں آئی میں یہ میرا تو ق <laughs> یہ قصور میرا لیکن کچھ یوں نہیں آپ کو محسوس ہوتا کہ اس پورے عہد سے ایک کام کرنے کی ایک دل لگا کے اپنے آپ کو فنا کر کے فن سیکھنے کی کچھ لگن اس عہد سے ختم ہو گئی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ ہم آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں گا سکتے پر آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی گاتا ہی نہیں صرف اتنا فرق ہے ہم آج تک اپنے کام سے مطمئن نہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا الہ کسی سے کوئی اچھی چیز سن پائیں جی تو ہم اس کی کاپی کی کوشش کریں گے تلاش اب تک جاری ہے جی اور میرا خیال ہے جب تک میں زندہ ہوں اور میں گاتی ہوں تب تک میں اس چیز سے یہ اس کبھی پیچھا نہیں چھوڑاؤں گی کہ میں تلاش کرتی رہوں کہ کہیں مجھے کوئی اچھی رہا طریقہ ملے تو میں اس کو کاپی کروں اچھا یہ ایک بات پوچھنا تھی آپ سے ہے تو بڑی کنٹرو یہ ابھی پچھلے دنوں آپ کوئی تھی اخبارات میں بڑے خبریں آئیں ایک عجیر لگتا, لگتا تھا کہ کوئی پانی <laughs> پتگی کوئی چوتھی لڑائی وہاں کوئی کو मैं मैं باقی لڑائی تو دوسری طرف کا فرشن سن لیا تھا آپ کے حق میں ایک دو اخباروں نے لکھا تھا کچھ آپ خود اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی یہاں کے جو صحافی ہیں ان لوگوں کے میں تو بڑی قدر کرتی ہوں صحافیوں کی کیونکہ ان کا ایک جو صحافت جو ہے وہ بالکل جہانگیر کا وہ کہہ انصاف کا تراز ہو گئے آپ خود فرمائیں کہ اگر کویت میں ایک جگہ مجھے بلایا جا رہا ہے بہت منت اور خوش آمدوں کے بعد جی کہ آپ یہ ڈنر لے لیجئے آ کر اور جب میں وہاں گئی ہوں تو وہاں مجھے بل بلایا گیا جب میں گئی ہوں ابل اب تو انہوں نے مجھے وہ رسپیکٹ نہیں دی اور میں معزز مہمانوں میں نہیں لے گئے جی بلکہ گانے والیوں اور ڈانسروں کے کمرے میں لے گئے جہاں سے انہوں نے مجھے پیش کرنا تھا یہ بات میں نے مائنڈ کی دوسرے میں نے وہاں بجائے عزت کے لیے جہاں کے اعزاز میں دے رہے وہ دیکھا تو میں نے پوچھا بھی کس کی اجازت سے چھاپے تو انہوں نے کہا جی یہ غلطی سے آپ کے اعزاز میں کارڈ کی جگہ بروشیئر چھپ گئے کیا اچھا آپ یہاں گا میں نے کہا یہ تو بڑا فرق ہے کجا کسی کو اعزاز میں ڈنر دینا اور کجا کہنا کہ ہی گا ہیں میں نے کوئی بات نہیں کی اور میں اپنے کمرے میں واپس آ دی. اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بھاری رقم کی فرمائش کی کہ آپ آئیے پیسے لے لیں قریب پچاس ہزار کے قریب پاکستانی تو میں نے کہا نہیں آپ پچاس لاکھ دیں میں اپنی انا نہیں بیچوں گی جی یا تو دیکھیے انسان کو اپنی انا کو مار دینا چاہیے جی اگر زندہ ہے تو اس کا یہی حال ہوگا بس ایک سوال تو یہ ہر بھی سچے انسان کو دنیا میں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ انا کے بگر فنکار کیسے ہو سکتا ہے پھر, پھر میں اس انا کو کیسے دفن کر دوں جو مجھ میں ہے انا کے بغیر جو مجھے کوئی خرید نہیں سکتا دیکھئے میرے بھائی بن کر میرے دوست بن کر میرے ساتھ اپنائیت میں مجھے آپ اپنے گھر میں گوا لیں کہ نور جہاں گا دو مگر عموماً یہ ہے کہ میں ڈنر پر بلائی جاؤں تو مجھے کوئی د دیکھیے نہیں میری اپنی انا ہے دس روپئے لے کر پانچ روپئے کی ٹکٹ لے کر مجھے ہال میں کوئی سن جائے مجھے کوئی پچاس لاکھ دے کر اپنے گھر میں نہیں بلا کے گوا سکتا میری اپنی ایک لڑتی بڑھتی ہیں سہیلیوں سے آپ نے سنا ہے لڑکی نہیں سنا نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی مسئلہ انا کا ہوتا ہے نا چونکہ فنکار کی انا بڑی ہوتی ہے تو سہیلیوں سے لڑائی ذرا جلدی تو نہیں ہو جاتی میری کوئی سہیلی نہیں پھر اللہ زندہ رہے میری بیٹیاں اور میرے بچے مجھے نہیں مجھے اپنے گھر سے پیار ہے اور مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے میں سہیلی تو سمجھتی نہیں جی جو فی زمانہ حالات ہیں دنیا کے کوئی کسی کا دوست نہیں جب اپنا آپ اپنا دوست نہیں تو انسان کسی پہ کیا یقین کرے جی ہاں یہ میری سہیلیاں یہ چھوٹی چھوٹی جو مجھ پر ذمہ داریاں ہیں میری بچیاں انہیں کی ذمہ واریوں سے مجھے فرصت نہیں ملتی لہٰذا اچھا ایک بات میں ذرا آپ کے سن میں ہمارے سننے والے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں میں کم بول رہی ہوں اسی لیے, اسی لیے تو میں بولوا رہا ہوں بہت کم سنا ہے اور پوچھنا چاہتا تھا ممکن ہے میں یہ غلط پیریڈ کائم کر رہا ہوں لیکن کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کی آواز کا ایک دور تھا انمول گھڑی جگنو کا اس کا حسن اب تک برقرار ہے Hmm. لیکن ایک دور تھا انمول گھڑی کا جگنو کا ایک دوسرا دور oh, تھا, تھا. دوپٹے کے بعد کا جو پیریڈ ہے hmm. دوپٹہ چانوے کا جو پیریڈ ہے hmm. پھر ایک انتظار کا پیریڈ تھا hmm. ایک آج کا دور چل رہا ہے نا بچپن صحیح hmm. مگر بچپن کا ایک اپنا لاؤ بالیپن ہے ایک اپنا حسن ہے تو آپ کو اگر اب موقع دیا جائے hmm. کہ اس دور کی آواز پھر لے لیجیے تو کون سا دور چلیں گے آپ اگر آپ کو ایک موقع دیا جائے میں تو اپنے اس دور پہ خوش ہوں اس دور پہ <laughs> <laughs> اچھا اس دور میں کون سا گانا گایا آپ نے میں وہ ریکارڈ بجاتا ہوں میں نے بہت سارے اس دور کو کوئی ایک گانا چنی ہے نا آپ اتنے بہت سے گانے رکھے ہیں <laughs> <laughs> میں وہ ریکارڈ بجاتا ہوں اچھا اس سے پہلے ویسے کہ میں آگے چلوں ایک معذرت میں یہ خوشبو کون سی استعمال کرتی ہے کہ صبح میں لڑکیاں سنتی ہیں تو میں نے کہا انہیں مشورہ جانتی ہوں جب کبھی باہر جانے کا اتفاق ہو تو میں آدھے پیسوں کا سینٹ خرید لیتی ہوں کون نہیں اب کون سے کون سا تو میں نہیں لے سکتی نا بس بہت سے خریدتی ہوں نا می یاد نہیں رکھتی آپ کبھی آئیے میرے پاس لاہور تو بس آپ پڑھے ہوئے دیکھ لیں گی کر اللہ جی کیا صورت حال ہوگی اچھا یہ خالی وقت جو بہت ظاہر ہے کم ہوتا ہے آپ کے پاس بچوں میں جب گزارتی ہیں تو کیسے گزارتی ہیں بس جی وہی میری زندگی میں شامل ہے مجھے تو بڑا عشق ہے اپنے بچوں سے گھر سے صبح خود تیار کرتی ہوں نہیں وہ لوگ تو پڑھتے ہے نا بورڈنگ میں آتی ہیں تیار کرتی ہیں اس بیچاری کو تو سونے دیجیے آپ کو تو ہم نے جگہ لیا جب وہ آتی ہیں خود پکاتی آپ ان کے لیے جی میں پکاتی ہوں جب فرصت ہوتی ہے ہے کہ تو پھر لنچ اپنے فرمائش کرتی ہیں میں کھانا اچھا بھلا پکا لیتی ہوں مچھلی بے حد پسند ہے حالانکہ مجھے پتا ڈاکٹر نے کہا بھی مت کھاؤ مچھلی زیادہ اچھا جب دریا پہ جاتی ہیں اب تو کیا ہوتا ہے مچھلیوں کی وجہ سے میں تو جاتی دریا ہونا اچھا یہ میں پوچھا تھا ایک بات بتائیے کہ یہ جو بچے ہیں ماشاء اللہ انہیں اس بات کا احساس کبھی ہوا کہ ہم کس خاتون کی بیٹیاں ہیں یہ سوائے کو احساس نہیں سب سے پیارا بچہ سب میرے بچے جالس ہوتے کہتے ہیں آپ اکبر کو بہت چاہتی ہیں بہت انتہا سے مشہور ہے مثال کی بیٹیاں ماں کو بہت چاہتی ہیں جی مگر کرتا ہے بدماش ہے <laughs> وہ پیسے لینے ہوں تو مجھے میرے پاس آتا ہے اچھا. مجھے تنگ کرتا ہے <laughs> وہ بہت اس کے جیب میں پیسے بھرے بھی ہوں نا جی. تو وہ مجھے آ کے اس طرح مانگے گا مجھ سے پیسے کہ میرا دل بالکل ہے میں کہتی ہوں اللہ اس کے پاس سو روپے بھی نہیں ہے تو میں دو سو دے دوں گی تین سو اور جاتی دفعہ پھر وہ اپنی جیب سے بہت سارے نوٹ مجھے دکھا کے بھاگ جائے گا <laughs> میں کہتی ہوں بھائی تم کیوں کرتے شرارت ایسے کہتے نہیں ماں آپ سے پیسے لینے میں خوشی ہے ماں سے جو پیسے مقام پہ ہے یہ میرا بڑا بیٹا تو میں کہتی ہوں یار اللہ بس اسے خدا زندگی دیکھ بہت یہ تو بیٹیوں جیسا بیٹا ہے بہت پیار کرتا ہے مجھے اصل میں ایک یوں ہے کہ شہرت کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ہر آدمی ادا کرتا ہے اس میں سے ایک تو یہ بھی ہوتا جی ہے جی دی ہاں دی یہ تو ایک شہرت کی قیمت ہوتی ہے جو ہر آدمی ادا کرتا ہے اپنے سکون کی صورت میں کہہ لیجیے اچھا جب اب آپ ظاہر ہے سن بیالیس کے بعد سے اب تک کبھی باہر نہیں نکل سکی ہوں گی لوگ جمع ہوتے ہیں نہیں جا سکتے وہ تو ظاہر ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں جی انہیں سلام کرتی ہوں اور پھر لوگ بڑے پیار سے میرے ساتھ بات جب دیکھتے ہیں کہ پیار سے بات کا جواب دے رہی ہیں جی تو پھر مجھے مزہ آتا ہے ان کی فکرے اس وقت خوشی بھی ہوتی ہے بہت دنوں کی بات ہے تو چاہیے تو نہیں تھا مگر میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نہیں روز ہی آدھی ریل چھوڑ کے چلے جانا یہ بھی کوئی بات ہے دیکھیں گے بعد میں گزر جائیں گے تو ہم لوگ جب نکلے تو طرح طرح کی باتیں تو لوگ کرتے ہیں بھی کچھ گنگنگ کی آواز آئی تو اس میں بالکل قریب سے میں جب گزری تو ایک آدمی کہتا ہے او oh یار سونی یہ میں نے جتایا تھوڑی کہ میں نے سنا ہے اس میں تو بےزتی تھی نا تو بہرحال ہم یوں چلے گئے جیسے ہم نے سنا مگر پورا سنا اچھا آپ ویسے اس ملک کی سفی اول کی ہیروئن بھی رہی ہیں جب پہلا شارٹ دیا تھا آپ نے وہی وہ تھا جی وہ, وہ, جی وہ چوتھری اچھا میں وہ میرے نیچے کوئی سولہ سترہ اینٹیں رکھ کے مجھے پیڑ کے قریب کر دیا گیا تھا وہ ہیرو بھی بڑا لمبا تھا پران کی طرح پران تھے خاندان میں ہیرو جی وہ بھی جے پال کیا نام تھا وہ پنچولی کی پکچر تھی اس کے ساتھ وہ ہیرو بس ان کے سولہ سولہ اینٹیں چوڑی کر کے لگاتے تھے تو پھر میں ان کے بغل میں آ جاتی تھی میں پہلے تو سنا ہے ڈائریکٹر ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے ہاں رو پڑتے تھے جی ہم تو سیٹ پہ ڈانٹ پڑتی تھی اب تو ڈائریکٹر پیچھے پیچھے پھرتے ہیں ہاں جی وقت وقت کی بات ہے ہم نے تو ایکٹنگ کو بھی کبھی ایکٹنگ سمجھ کے نہیں کیا دوپٹہ لگے تو تاریخ کر لیتی تھی اچھا میں نے پچھلے دنوں آپ کی دوپٹہ دیکھی تھی میرے خیال پندرہویں مرتبہ دیکھی ہوگی اللہ دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے یہ کم از کم اس وقت لڑکا کالج میں ہوگا جب کہ میں دس برس کی ہوں گی آپ نے مسلسل ایک گھنٹے اچھا نور گاں صاحبہ میں سننے والوں کا ش... کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے بہت زحمت کی ہماری درخواست قبول کی ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ آپ عموماً ان مواقع سے فرار اختیار کیا کرتی ہیں اور انٹرویو نہیں دیا کرتی لیکن یہ آپ کے اخلاق اتنا اچھا ہے دیکھیے آپ صبح, صبح صبح سات بجے پہنچے اتنی تکلیف کی اور پھر مجھے جب یہ پتا چلا کہ عوام کے سامنے اتنی بات جائے گی اور میں ان سے مخاطب ہوں گی تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مجھے کتنے پیارے ہیں عوام تو آپ کا بہت بہت شکریہ میرا سب کو سلام قبول کریں اور انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے خدا حافظ